جسم اللہ الرحمن رحیم عزیزان نعمان آج مارچ انیس سو چوراسی کی نو تاریخ ہے اور درس پرانے کریم کا آواز سورہ القیاما سے ہو رہا ہے پچہترویں سورت سیونٹی آپ کو یاد ہوگا کہ ان سورتوں میں وہ جو حق و باطل کی کشمکش چلی آ رہی تھی قریب 20 سال پہلے سے تیئیس سال پہلے سے وہ اپنے آخری مراحل میں پہنچی ہوئی ہے ان فسادمات کا ذکر آ رہا ہے ٹکراؤ کا ذکر آ رہا ہے تو یوں تو یہ ہفار باطل کے فسادمات پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں کہ آدم اور ابلی دونوں ایک ہی وقت میں اسٹیج پہ آتے ہیں اور ابلیس میں مہرت رہ رکھی ہے آخری آدمی تک اس کے معنی یہی ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے جو کیفیت یا رنگ اختیار کر رکھا تھا وہ تاریخ کا ایک قدیم النظیم واقع ہے اب آخری دور اس کا آ رہا ہے اختلاع اس صورت کی ہو رہی ہے آپ پچھلی صورتوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت سازی کے لیے کہا گیا ایک کائنات کے شجر خزاندیدہ پر بہار نو لانے کے لیے کہا کہ کم یہ <تصفيق> اصل چیز جو ہے اس انقلاب کی وہ کمبھ ہے <تصفيق> یہ اٹھنا یوں ہی نہیں ہے تو رائس جمع نے صرف بیٹھے ہوئے تو اٹھنا ہی نہیں ہوتا کسی مقصد کے لیے رائزنگ جسے کہا جا, جا سکتا ہے یہ وہی ہے جو کم تھا اب وہ کم ہی ہے آگے چل کے جو آ رہا ہے لاحق قیامت میں شہادت میں پیش کرتا ہوں قیامت کی آسان کو واقعہ کو دور کو رنگ کو دل کو قیام قیام تو آپ جانتے ہیں فون سے ہی تو قیام آیا اور قیام کے بعد جب یہ گول تیل لگائی جائے اربی زبان کے اندر تو اس کے ماہ ہوتے ہیں وہ کام یک بار بھی جو کیا جائے جت کے ساتھ یک بار بھی کیا جائے تو قیامت کا لفظ قیام ہی ہے حقیقت میں وہ قیام جو بتدریج نہ ہو بتدریج تو وہ آ رہا ہوتا ہے اب اس میں ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے کہ جس میں وہ مخصوص طور پر یا بار بھی اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اسے قیامت اور پھر الام بھی صاف پہلے لگا اور پھر بھی قیامہ بن گیا یہ کوئی خاص تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس قسم کی قرآن کی جو اصطلاحات ہیں اور جو واقعات اس نے بتائے ہیں وہ اس دنیا کی اس قیامت کے متعلق بھی ہے یہاں کی جانم اور جہنم کے متعلق بھی ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے وہ تو ہے ہی تو یہاں بھی ایک تو یہ مقابلہ جو تھا بادل کا حق کی طرف سے بتدریج ہوتا چلا آ رہا تھا اب اس میں پھر ایک اسٹریٹجی ایسی آتی ہے وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ چیز پھر انقلابی طور پر ارتفاعی طور پر مناظر طے کرنے کے بعد آخر میں پھر یہ انقلابی طور پر ایک چیز سامنے آتی ہے وہاں ہے جو القیامہ کہا جاتا ہے یہ ہے جو قیام ہے یہ ہے جس کے لیے کم کہا گیا تھا تو القعامہ جو یہ بات میں اس قسم کی جو آیات یا صورتیں یا خواہ کریم کے واقعات ہیں اب اس میں یہ کہ اس القیامہ سے وہ رائزنگ مقصود ہے وہ انقلاب مقصود ہے جو اس کشمکش کے آخری مرحلے میں نبیتم صلی اللہ علیہ وسلم اور مارو کے ہاتھوں سے برپا ہوا کس دنیا کے اندر پر قیامت. یا اس سے مراد قیامت کے مرنے کے بعد کی قیامت ہے اب کسی تدبر فرق رام کاٹا جاتا ہے اس کا اثر کوئی انسان کے ایمان و عصیدے پہ نہیں پڑتا ہے کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ یہاں کے انقلاب جی کے متعلق ہے اور پھر وہ انقلاب ختم نہیں ہو گیا بلکہ وہ حق و حقوب کا انقلاب جو ہے وہ تو جاری ہے ہمارے لیے بھی یہ آسام ہے جو نبی صلی صنم یا حضور کے ساتھیوں کے لیے تھے قیامت تک کے لیے اور پھر خاص طور پر یہ امت جسے وارث کتاب کے لیے انتخاب کر لیا گیا قرآن کے الفاظ میں ان کے لیے تو قدم قدم کے کو یہ قیام ہے یہ قیامت موجود جو ہے تو اس کا دیکھنا بڑا ضروری ہے تو ہر آن میں اصل میں تو ہر سانس میں انسان کے ایک قیامت کو سیدھا ہوتی ہے ہر دور میں یہ ہوتی ہے آرام میں ہوتی ہے امت زندہ ہونی چاہیے مرغہ کے لیے تو قیامت ہوتی نہیں ہے رکھنا تو زندگی کے ساتھ ہے تو مردہ کا کو جانتی نہیں ہے کہ یہ قیامت ہوتی کیا ہے زندہ تو ہم کے لیے تھی اگر یہ زندہ قوم ہو یا زندہ قوم ہو جائے یہ امت جوارث کتاب ہے تو اسے معلوم ہو کہ القانہ کیا ہوتا ہے تو القعامہ کو میں نے تصور صرف قرآن کی بات ہے کہ اس مقام،, سنا مقام پر قرآن کی اس طرح سے کیا مفہوم دیا جانا چاہیے کیا موزوں ہے مفہوم یہ لے لیجیے یا دوسرا لے لیجیے تو یہ کوئی بات نہ تنازع کی ہے نہ خصوصی نہ جھگڑے کی بات ہے یہ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے بچرتے کہ یہ سمجھنا قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے خلاف نہ ہے. اس کے مطابق ہے جو جس انداز سے بھی بات کو سمجھا جائے یہی تو ہے کہ فکر اور تدبر کے لیے جو قرآن نے راستے کھلے رکھے ہیں اس کے معنی یہ ہے اس کے اوپر کفر کے خطرے نہیں رکھنے چاہیے ہمارے یہاں تو پخر کے فصلیں اس لیے بھی لگتے ہیں کہ حامین اونچی آواز سے کہنی چاہیے آہستہ آواز سے یہ تو بڑی چیز ہے تدبر سے قرآن مشرق کہ وہ قرآن کی حدود کے اندر ہو اس کی راستے کھلے ہیں اور وہ قیامت تک کے لیے حکم ہے اس تدبر کا یہی نہیں ہے کہ یہ اجازت ہے اس چیز کی قرآن کے حامل قوم کے اوپر حکم ہے اس چیز کا وہ تدبر, تدبر کرے تو ہر دور میں تدبر ہوگا قرآن کے اندر کسی دور تصبر کسی ایک का کا تصبر آنے والوں کے لیے وہ پابندی نہیں ہو جاتی اس کی یہ غیر متبدل تو پہلے متندہ ہے صرف انسانوں کی فکر ان کا تدبر ان کا غور ان کا استعمال ان کے معانی لیے ہوئے کسی دوسرے کے لیے نہ تو وہ واجب ہو جاتے ہیں نہ ہر دور کے لیے غیر متبدل ہو سکتے ہیں ورنہ یہ تدبر پھر قرآن کا جو حکم ہے قرآن کا وہ تو ختم ہو جائے گا خاص دور کے اوپر ہے یہ اگر اس طرح سے یہ راستہ کھلا رہتا ہے ایک ہزار سال میں معلوم نہیں کہ قرآن کے راستے کس قدر بے نقاب ہو کر آج ہمارے سامنے آئے ہوگا لیکن ہم تو رکے ہوئے ہیں وہی وہ ہزار سال پہلے کے دور سے انسانی علم کہیں کا کہیں چلا گیا وہ فطرت کے اشارے جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہم فطرت کے حقائق کو بے نقاب کر کے چلے جائیں گے تا آ کے یہ بات واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے کہ قرآن ایک حقیقت سابطہ ہے فطرت کے نقاب تو گئے اس دوران میں ہم نے ہی آنکھیں بند کر رکھی ہمیں کہا یہ گیا کہ تم آنکھیں نہیں کھول سکتے کھل گئی آخیں ہزار برس پہلے یہ نا ندیت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں کر رہا وہ تو مقام ہی ہو رہا نبوت کا ان کے بعد انسانوں کا بھی مقام ہے تدبر ان کے لیے تھا تدبر کے دروازے کھلے ہونے چاہیے ہر دور میں ہر سڑک کے لیے کھلے ہونے چاہیے اور اس میں کوئی بات ناراضی اور غصے کی نہیں ہے کہ تمہارے تدبر کی نتیجہ میرے تدبر کے نتیجے سے مختلف کیوں ہے سمجھ میں اب آمد کی بات اگر ہو تو آپس میں سمجھ لینا چاہیے جو بہتر نگر آئے جو زیادہ معلوم ہو جو قرآن کی تعلیم سے زیادہ قریب ہو وہ سمجھ دینا چاہیے کہ بہتر تدبر ہے فائنل وہ بھی نہیں ہے آخری حرف وہ بھی نہیں ہے آخری حرف تو صرف قرآن کے کرے مات اللہ جو اللہ کے ہیں وہی ہے حقیقت میں تو اب اسے دونوں میں سے جو مفہوم بھی لینا سکھا ہے وہ انقلاب جو اس دور میں رکھنا ہوا وہ جو مرنے کے بعد ہوگا عالت عامہ شہادت میں آتا ہے یہ ونا نفس لبامت دوسری بات یہ اور شہادت میں پیش کیا جاتا ہے نفس لبامت یہ ذرا بات تفصیل طرف آ جائیں پہلی چیز تو یہی کہ قرآن میں یہ نفس جو ہے شروع سے آخر تک چلا آ رہا ہے اگر کہ عربی زبان کے اعتبار سے اس لفظ کے معانی بہت مختلف ہے متادر ہے متأثرت ہے اور عربی میں تو اس قدر ایک لفظ کے اتنے مہانی مختلف ہوتے ہیں کہ پوچھئے نہیں لیکن یہ چیز اب انسان کے جیون میں آئے گی تو یہ ایک عجیب چیز ہے جس کے متعلق بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ ہے کیا اس میں شبہ نہیں کہ مغرب کے علم نفس ان کے یہاں ایک الگ علم ہی کی حیثیت اختیار کر گیا انہوں نے بڑی تحقیق کی کیے چلے جا رہے ہیں سائیکالوجی کے انداز سے کیے چلے جا رہے ہیں باڈی اینڈ مائنڈ کا کس طرح چلا آ رہا ہے جیسا میں نے پہلے بھی یہ کہا کسی کہ زمانے میں یونان کی فدر نے سول کہا روح کہا اسپرٹ کہا عیسائیت میں آ کے وہ یہ چیز آ گئی اس کے بعد ان کی علم کی دنیا میں آئے تو مائنڈ کہا انہوں نے مائنڈ بھی آگے بڑھے تو کام نہیں چلا اس سے سائکے جن کے یہاں کی چیز آ گئی تحقیق ہو رہی ہے یعنی یہ بات کہ ایک تو انسان کا جسم ہے فیزیکل باڈی جسے کہتے ہیں. یہ فیزیکل باڈی جو ہے یہ حلانی سطح کی چیز ہے اس کے تقاضے وہی ہیں جو ہے ہر حوان کے تقاضے ہیں کھانا پینا زندہ رہنا پیدا کرنا ایک وقت کے بعد پھر اس مشینری کا بند ہو جانا مر جانا اس میں کوئی خصوصیت انسان کی نہیں ہے یہ اسی سطح کی چیز ہے لیکن اس میں ایک چیز ایسی ہے جو اس سے پہلے کی سطح میں جو لائف یا زندگی رہی ہے یعنی حیوانات کی سطح تک لیجیے وہاں بھی یہ نہیں ہے اور وہ ہے اختیار اور ارادہ دو پاسبلیٹیز میں دو ممکنات میں جو سامنے آئے دو راستوں میں جو سامنے آئے ایک راستہ اختیار کرنا دوسرا چھوڑ دینا یہ ایک چیز ہے حیوانات تک جو بلت ہے وہ مجبور ہے ایک ہی راستہ اختیار کرنے پر چوائس نہیں ہے ان کے یہاں یہ بکری کے اختیار میں نہیں ہے کہ کبھی جینے آئے تو گھاس چرنے کبھی جی میں آئے تو گوشت کھا لے بکری بچاری تو بکری ہوتی ہے یہ تو شیر کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ کبھی بھوگا مر رہا ہو تو گوشت چھوڑ کے انگور کھانے شروع کر دے یہ جو اسے نے اختیار بنایا اور پھر ارادہ اس کام کے لیے کیا جائے پہلے تو یہ چیز کی چوائس ہو طے کیا جائے کہ کون سا راستہ ہے ارادہ کیا جائے اس پہ چلنے کا یہ جو ہے یہ خدا بندی سے قرآن نے جو کہا ہے نا کہ انسان کو خدا کی روح میں سے ایک شمع دیا گیا روح کے بارے میں توانائی ہوتا ہے یہ بڑی یہ اصل توانائی تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے ارادے سے ایک چیز کو اختیار کریں یہ بہت بڑی قیمت ہے یہاں مجبوری نہیں ہے یہ جو تھا خدائی قسط کا ایک شمع انسان کو دیا گیا یہ اختیار اور ارادہ ہے اس کا قرآن نے اس کو لفظ سے تعبیر کیا ہے یہ اس کے تبھی جسم کی پیداوار چیز نہیں ہے نہ ہی یہ سبھی جسم سے متعلق جو قوانین ہیں کھانے پینے کے مریض ہو جانے کے شفا پانے کے اس کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے وہ صرف فزیکل یا طبی چیز ہے اس کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے یہ ان کو قوانین سے بھی ماغ ہے یہ فیصلہ کرتا ہے ارادہ کرتا ہے انسان کے سبھی جسم کو عمل کے لیے آمادہ کرتا ہے تو پھر پہنچاتا ہے اور اپنے فیصلے کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ جو انسان کا کوئی کام یا کوئی عمل ہے اس کی ذمہ داری جس میں آتی ہے وہ ہے جسے نقصان بھی آتا ہے فیصلہ کرنے والا ارادہ کرنے والا پھر انسان کے عمل کی ذمہ داری جس پر عائد ہوتی ہے یہ ہے جسے قرآن لفظ کہہ کر اخرا ہے ترجمہ نہیں ہو سکتا بنے کیا کہ انگریزی زبان میں بھی اتنے الفاظ اتنی اختلاحات انہوں نے یکے بار جیتنے اختیار بھی کی ڈسکارڈ بھی کی ابھی تک بات نہیں بنی قرآن اسے لفظ کہہ کر پھاڑتا ہے یہ, یہ ہے کیا اسے چھوڑ دیجیے آپ جو کہتے ہیں نا یہ میں نے کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں یہ میں کیا ہے جس نے کیا ہے بات کو چھوڑ دیجیے اصل یہ ہے کہ ہم, ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہوا ہے ورنہ اگر ہم سوچتے تو اس انہیں بات میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کیا بات ہے یہ میں نے کیا ہے میں اس کا دن میں تو اس میں سے مراد آپ کے ہاتھ نے اگر چوری کر کے کوئی چیز جیب میں ڈال دیے تو یہ ہاتھ تو وہ میں نہیں ہے آپ یہ نہیں کہتے یہ میرے ہاتھ نے کیا ہے میں نے کیا ہے یہ میں کیا ہے تو آپ مخمے ہی نہیں جسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا وہی تو انسان کی طبع... انسان کا طبیعت اہ کر تو نہیں ہے نا ہاتھ نہیں تھی نہیں کان نہیں, نہیں وہ یہ چیزیں نہیں ہے لیکن یہ الگ بھی نہیں ہے ان سے سیفنا اس نے کیا ہے چوری کرنے کا اس کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے اس نے ہاتھ نے پکڑا ہے ہاتھ نے چوری کی ہے ہاتھ نے جیب میں ڈالا ہے تاؤ کے بھاگا ہے وہاں سے لے کے یہ ساری چیزیں تو تین ہے اس تو یہ ایک مشینری یا ذرائع ہے اس نسل کے فیصلے کے بروئے کا لانے کے تو ذمہ داری تو اس پہ ہوتی ہے نا جس نے وہ فیصلہ کیا ہے یا وہ کرا رہا ہے اس کے یہ سارا سوچ اسی لیے قرآن اسے ذمہ دار قرار دیتا ہے اور اگلی کی یہ ہے کہ جسم کی موت کے ساتھ وہ مرتا نہیں وہ اپنی ان تمام ذمہ داریوں کی ککڑی لیے ہوئے آگے چلا جاتا ہے ان کے نتائج بھگتنے کے لیے یا اچھے ہیں اگر یہ آواز تو ان کی عقائشوں سے اور برقرار ہونے کے لیے یہ محتاط نہیں ہے یہ خصوصیت ہے حیوانی سطح زندگی تک حیوان کا جسم مرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے انسان نے پہنچ کے اس کا جسم مرتا ہے میں نہیں مرتا یہ میں آگے جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو اس لیے دور اب اس نفس کے اوپر آ جائیں ہمارے یہاں ہم بھی عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ تین نفس گنے جاتے ہیں نفس سے ہمارا نفس سے لبوامہ نفس مطمئنہ قرآن میں ان تینوں سفر کا ذکر ہم ہے تھوڑا سا فرق ہمارے یہاں کے اشتدا میں اور جو قرآن میں ہے ہمارے یہاں ہم ایسے ہیں جیسے یہ تین الگ الگ نفس ہیں نفس ہمارا برائی کے لیے انسان پہ مارا کرتا ہے نفس لوامہ ہے ایک انسان کے اندر وہ اسے اس کے اوپر ٹوکتا ہے ملامت کرتا ہے کہ تم نے برا کام کیا اور نفس مطمئنہ ہے کہ جو اس اضطراب سے اس کشمکش سے آگے چلا جاتا ہے اس مینان سے وہ بیٹھا رہتا ہے تو برا ہمارے یہاں کوئی تصور ایسا ہے جیسا یہ تین الگ الگ نقص ہے انسان کے اندر یہ بات نہیں ہے یہ تینوں اسی ایک ہی لفظ انسانی کی الگ الگ خصوصیات الگ الگ ایسٹیکس الگ الگ کیریکٹرسٹکس الگ الگ فنکشن اسی ایک کے ہی ہے وہی لفظ ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے ان میں سے وہ باقی دو جو ہیں ان میں تو کچھ زیادہ تدبل نہیں ہے جو لبوامہ ہے نا یہ بات سمجھنے کی ہے پہلے تو کیئر کی کا ذکر آیا ہے سورا یوسف نے وہ ویسے تو وہ منسوب ہے عزیز کی جو بیوی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے جب اعتراض کیا تھا اپنی لفزش کا اپنے جرم کا اپنے منار کا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہیں قرار دیتی اصل یہ ہے یہ اس کے الفاظ قرآن نے کوٹ کیے ہے کہ یہ لفظ جو ہے برائی کے لیے ہمارا کرتا رہتا ہے رہتا ہے حکم دیتا ہے یہ ہے ہمارا جہاں سے لفظ آیا ہے یہی قرآن نے ایک بات جو بڑھائی خواہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ اسی کا ہے اللہ ما رحمہ ربی اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ بنیادی طور پر نفس یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے انسان کو عیسائیت کے ایک عقیبے کا کار کے رکھ دیا قرآن نے وہاں یہ ہے کہ ہر بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے قرآن نے یہ کہا کہ یہ نفس جو ہے انسان کا برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے لیکن جس میں خدا کی رحمت و خدا کا رحمت وہ نہیں کرتا تو بنیادی طور پر یہ نفس چیز نہیں ہوئی کہ وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ نفس لے جاتا ہے جو رہنے کو پابندی میں نہیں ہوتا وہ میں اعلیٰ کروں گا کہ یہ کیا چیز ہوگی فران تو ریزا نے دونوں لفظوں میں اس قدر بنیادی حقائق بیان کر جاتا ہے اتنا بڑا یہ عقیدہ عیسائیت کا کھم ہے ان کے ہاں کے مذہب کہ ہر انسانی بچہ پیدائشی گنا گار پیدا ہوتا ہے قرآن نے بھی یہ اسی تم بڑی کرنے والا. لیکن اس کے بعد قرآن نے یہ فوراََ کہہ دیا کہ یہ نہ جائے کہ نفس کرتا ہی ہے وہ ہوتا ہی ہے کام کے لیے وہادہ گناہ گناہ کرتا ہے وہ ہونے کے جرم کی طرف امادہ الا مارا رکھے یہ ادھر چل جائے درمیان میں لگاما کی طرف نداد میں آؤں گا تیسری اسٹیج ہے اس کی مطمئن کیا قرآن کی اصطلاحات ہیں علیزان کہ ان کے بنیادی معنی کی طرف جائیے تو جھوم جاتا ہے انسان یہ ہے وہ نفس کے جس کو جنت میں جانے کے لیے کوالیفائیڈ کر دیتا ہے قرآن یہ ہے مستحق کا یہ جنت میں جانے کا یہ ہے ایٹی نائن اوور ٹوینٹی سیون میری بیٹیا کہ میں نے بڑا اچھا پڑھتا رہی رہتا ویسے بھی اگریزی ہے مائی وائف تو ٹھیک ہو جائے گا بتاؤ بیٹی پید کرو سیون ستائیس کی یا تو انتمت مطمت ترجیح کے رازیت مرضیت ان فد خدی سی ابادی جن یہ ہے وہ کے نقص مطمئن بیلنسڈ مائنڈ جس میں کوئی اضطراب نہیں ریب نہیں کشمکش نہیں سے یکسو ہو گیا صحیح فیصلے کیے ہیں صحیح مقام حاصل کیا ہے یہی وہ مقام ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کا اہل ہو گیا مستقب ہو گیا کوالیفائی کر لیا اس قابل ہو گیا کے بجن لیکن پھر بھی وہ قرآن کہیں بھی قرآن کوئی کوئی بات بیان کرے وہ اصل جو اپنے مقصد اس کو ساتھ لے آتا ہے بیچ میں لے آیا کہ یہ انفرادی چیز نہیں ہے یہ نجات جیسے کہتے ہیں ہر سرد کی الگ الگ ہو جاتی ہے یہ روحانیت نہیں ہے کہ ذوقے بادہ نہ جانی باپو داس کھانا چشی ہی نہیں خود نہ یہ کیا ہے یہ خان نہیں ہے یہ عیسائیت نہیں ہے یہ مسٹیکزم نہیں ہے یہ تو جنت میں جانا ہے حد اویٹ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر جانا ہے میں نے عرض کیا نا عضیزہ نماز کے دوران تو کوئی مقام بھی اس کا آتا ہے جو اصل تعلیم ہے اس کی نا اس کو وہ دور فوکس کر کے سامنے لاتا ہے نقل مطمئنہ تو انفرادی ہے ہر فرد کا اپنا اپنا ہے ساری دنیا کے مذاہب یہی ہو کہ ہر فرد اگر اپنے آپ میں فقیزگی اور تیار کر لے ایسا فرد نجات کے قابل ہو جائے ایسا نیشن کے قابل ہو جائے مکتی کے قابل ہو جائے ایک فرد تو اس کی مکتی ہو جاتی فرد کی تزکیہ پاکیزگی تیرت کی بلندی قرآن کا بھی مقبول ہے نفس کو کہتا ہے وہ لیکن اس سے نجات نہیں ہوتی یہ ایک حیث ہے کہ اتنا جاتا ہے ایک فرد تنہا جنت میں نہیں جاتا ہے جماعت کے ساتھ جاتا ہے جہنم میں بھی جماعت کے ساتھ جاتا ہے زمر ہے قرآن میں ہم جہاں اب ہے نا آج کل جس جہنم کے اندر دنیا ہے اور ہم بالخصوص ہیں تو ایک ایک فرد ہمارے ہاں جنت میں نہیں پوری پوری قوم جنم کے جہنم کے اندر ہے اور یہ اگر چاہے کوئی کہ جہنم میں کوئی ایک فرد جنتی ہو جائے تو وہ تو نہیں ہو سکتا وہ تو پوری جماعت کو ہونا ہوگا کوئی یا جنتی ہونا ہوگا یا جہنو ہونا ہوگا بات میں بتا رہا تھا کہ قرآن کوئی بات بھی کہ حقیقت بیان کرتا ہے جو اکثر اکثر مقصود ہے اس کو ضرور ساتھ لے جاتا ہے سب خود ادا دی ون خود جن طریقہ یہ ہے بارہ نفس مطمئن نہ آ اب آئیے بات نفس زمانہ ملامت کرنے والے ہمارے ہاں ایک عام چیز بارہ ضمیر کی آواز مسلمان پوچھ آواز ضمیر کی آواز کے اوپر چلنا چاہیے عام طور پہ کہا جاتا ہے سر گویا زمین کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ صحیح بات کہتی ہے جائز کہتی ہے سچی بات کہتی ہے حقیقت کی بات کہتی ہے گویا اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو غلط اور صحیح حق اور باطل میں امتیاز کر دیتی ہے اور انسان کو پھر یہ بتا دیتی ہے کہ حقیقت کی بات کیا تھی گویا اندر کوئی چیز ایسے رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق اور باتل کی تمیز کر سکے اگر یہ چیز انسان کے اندر ہوتی ہے ہر فرد کے دہی کی ضرورت ہی نہ پڑتی رسول کی ضرورت ہی نہ پڑتی اندر انسان کے یہ چیز موجود ہے خود فیصلہ کر دے حوانات سرد کی زندگی میں یہ ہے نا بات ان کے اندر ہے نا یہ چیز وہ جو میں اپنے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ مرغی کے نیچے آپ کچھ بتس کے اور کچھ مرغی کے اندر رکھ دیجیے وقت کے بعد جب اس میں سے وہ چوزے نکلیں گے مرغی کے چوزے تو خشکی کی طرف بھاگیں گے اور بتس کے چوزے پھٹک کے پانی کی طرف گر جائیں گے کس نے بتایا ان دونوں کو یہ غلط اور صحیح کی تمیز حق اور بادل کا امتیاز یہ کس نے بتایا انہیں کوئی رسول تو ان کی طرف نہیں آیا یہ ان کے اندر رکھی ہوئی چیز جسے جب کہتے انسٹنکٹ کہتے ہیں. یہ ہے ان کے اندر رکھی ہوئی بات اس قسم کی کوئی چیز انسانی بچے کے اندر نہیں رکھی ہوئی اس کو دیکھیے ذرا بچہ گڈنگ میں چلنے لگے مصیبت بندہ تھا ماں کے لیے وہ میں ہاتھ ڈال دیا وہ میرے کیسے آ گیا آنکھوں نے لگا دی یہ کر رہا ہے پھر اس کے بعد پانی میں ڈبیاں لے رہا ہے صاحب. عوام کا کوئی بچہ آجا نہیں کرتا مرغی کا چولہا کبھی پانی کی طرف نہیں آتا یہ سن تو جنگی کا ویئر یہ ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہ کدھر دیکھیں اس کے اندر نہیں ہے اسی لیے اس کو خارج سے ضرورت پڑی ہے رحی کے ذریعے اور انگیاء کرام کے ذریعے بتانے کی کہ حافظ کیا ہے اور باطل کیا ہے ایک چیز کو اضافی ہوتی ہے اچھی اور بری غلط اور صحیح ریلیٹیو اسے کہتے ہیں یعنی وہ پھر واقعہ ایک چیز ہوتی ہے پھر واقعہ وہ ایسی ہوتی ہے مطلق اسے کہتے ہیں لیوک کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی شر قرآن کی اصطلاح آ جائے نا خیر اور شر جسے کہتے ہیں غلط اور صحیح جائز اور ناجائز ایک تین سن واقع ناجائز ہے غلط ہے. ہے ایک چیز یہ ہے کہ موقع محل کے لحاظ سے آپ کے نزدیک وہ اچھی ہے آپ نے جس گاؤں میں جانا ہے چوراہے پہ سے وہ راستہ اختیار اگر آپ نے کر لیا تو وہ صحیح راستہ ہے لیکن یہ اسی صورت میں صحیح ہے نا کہ جس جہاں گاؤں کی طرف آپ نے جانا ہے اس طرف یہ جاتا ہے دوسرے راستے سے آپ چل پڑے جو اس طرف نہیں جا رہا ہے تو یہ راستہ غلط ہے تو راستے تو دونوں ہی ایک کیسے ہے ان میں سے نہ کوئی صحیح راستہ ہے نہ کوئی غلط راستہ ہے آپ نے خود جس طرف جانا ہے اس کے لحاظ سے وہ صحیح اور غلط ہو جاتا ہے وہ صحیح اور غلط ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں ریگیٹو یا اضافی طور پہ صحیح ہونا آپ نے اگر دوسرے وقت میں دوسرے گاؤں میں جانا ہوگا تو دوسرا راستہ آپ کے لیے صحیح ہوگا کچھ عام گرف پہ یوگ باتیں ادھر ادھر ہٹ جاتی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کسی سطح کے اوپر رکھوں جو <تصفيق> بدل میں بات آ جائے انہیں کہتے ہیں ازاثی یا یہ فیصلہ انسان خود کا سرد آپ نے دی خود ہی اس نے فیصلہ کیا کہ میں شہر کی طرف جانا ہے یہ راستہ جو یہ سرد جا رہی ہے سیدھی اسی اسی اس کے لیے مسلم بن جائے گی اس نے فیصلہ دیا ماڈر ٹاؤن کی طرف جاتا ہے یہ گھبراہی ہو جائے گی لیکن ایک چیز ہے کہ جو صرف واقعہ گمراہی ہے اور پھر واقعہ سے راجمستی ریلیٹو نہیں ہے مطلب ہے یہ چیز کے اپنی لال کمائی سے رو حاصل کرنا ہے یہ ہے سوزی. دوسرے کی محنت کو اسمائر کرنا ہے یہ ہے واقف اور یہ ہمیشہ ہے ہر حال میں ہے ہر شخص کے لیے ہے یہ بدل نہیں سکتی یہ ریگیٹو نہیں ہو سکتی آپ اپنے دوست کی عزت کرتے ہیں کل ہی کو وہ دوست دشمن ہو جاتا ہے آپ اس کی عزت پھر نہیں کرتے یہ عزت جو آپ نے کی ہے یہ ریگیٹو ہے قرآن کا حکم ہے کہ ہر انسان خواج الظیم ہے یہ مختلف ہے جس میں فیصلہ آپ یہ نہیں کرتے کہ یہ دشمن ہو گیا یا یہ دوست ہو گیا یہ اپنا ہے یا بے ہے یہ میری قوم کا ہے یا دوسری قوم کا ہے نہ یہ ایک حق کے یہ جو مطلق خیر یا مطلق شر ہے نا اس کا علم انسان کے اندر نہیں ہے یہ صرف زہی کے ذریعے سے اس کو رسولوں کی مارکت میرا یہ بات چونکہ زہی اور رسالت ہندوؤں کے یہاں نہیں تھی یا کبھی آئی جی تو گم ہو گئی تھی ان کے ہاں یہ انہوں نے دھرم اپنا بنا دیا کہ پیدائشی اعتبار سے ایک شودر پیدا ہوتا ہے ایک براہمن پیدا ہوتا ہے براہمن بچے کی ساری عمر عزت کی جائے گی شدر پر جوتے کے تلے رکھا جائے گا ان کے یہاں کا یہ دھم ہو گیا یہ باطل ہے حق بھی یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے کوئی نسبت اس کی نہیں ہے کوئی ذاتی بات نہیں ہے انسان ہونا اس کا جو ہے یہ واجب کو تقرین بنا دیتا ہے اس کو یہ حق ہے آگے جیسے آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں <laughs> مسلمان کا بچہ گائے کا گوشت لذک لے لے کر سکا جاتا ہے ہندو کے سامنے نام لے لیجیے اس کو کیا آ جاتی ہے یہ کیا ہے ان دونوں کے ضمیر کی آواز ہے نا یہ کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اس کے بچوں کی گائے کا گوشت ہے اس سے یہ نہیں کہا کہ بے شکا جاؤ اس کے اندر کی آواز ہے یہ کیا ہے یہ آواز اس ہندو کے بچے نے فرورش جس سوسائٹی میں جس ماحول میں جس معاشرے نے فرورش پائی ہے جو اس کے کان میں سے آواز آتی گئی ہے جو کچھ گیا وہاں آہستہ آہستہ یہ چیز اس کے تو شعور میں آ گئی گائے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھایا ہم نے یہ اس کے کام میں پڑی بچے کے کام میں ہی نہیں پڑی کے گھر میں پکنے کی پکڑنے اس نے اپنے ماحول کا بھی اثر لیا ہے اس نے اپنے ماحول کا اثر لیا ہے وہ ضمیر تو اس کا نام ہے یہ حق مطلب یا خیر مسلط اور شر مسلط کے لیے فیصلہ کم چیز نہیں ہے یہ تو جس ماحول میں وہ پرورش پائے گی جس ماحول میں پیدا ہوگی جس ماحول کا اثر لے گی اس قسم کی سمتی زمیر اس کی بن جائے گی یہ سارے بت پر کی آواز پہ چلتے ہیں سارے ایک انسان کو یا ایک نبی کو یا پیسہ اسلام کو بیٹا ماننے والے زمیر کی آواز پہ چلتی ہے آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں زمین کی آواز پہ کرتے ہیں جسے ضمیر کی آواز انسان کی کہا جاتا ہے وہ ہفتہ بادل کا فیصلہ کرنے سے تیار نہیں ہے جس قسم کے معاشرے میں کوئی پرورش پائے گا اسی قسم کی اس کی ضمیر ہو جائے گی اور جب اس کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس کی ضمیر عبا کرے گی اس کے خلاف نفرت کرے گی ملامت کرے گی یہ دروانہ ہوگا نفس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ملام کرتا ہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جوابیں کرے جاتے ہیں جذبات غالب بانٹے جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارا ہی ہو جاتا ہے پھر وہ ملازمت بھی نہیں کرتا یہ جو عام ہو جاتے ہیں جرائم تو یہ جتنے جرائم پیشہ ہے پھر ان کو اور ان کو ملامت نہیں کرتا اس کے ان کو وہ اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ وہ قابل ملامت ہی نہیں سمجھتا اس کو لیکن جب وہ قابل ملامت بھی سمجھتا ہے جن چیزوں انہی چیزوں کو جو شروع سے اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں کہ یہ غلط ہے تو اب یہ چیز سمجھ لیجئے کہ انسان کا ضمیر یا نفس الوامہ ان چیزوں پہ ملامت کرتا ہے جن کے متعلق مطلب پہلے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ بری ہیں شبوں کا بیٹا اس کو بچپن سے تعلیم دی گئی ہے کہ جب تک ایک شخص کو مارنا دوگے اس وقت تب تمہاری شادی نہیں ہو سکتی اور یہ کالی دیوی کا حکم ہے وہ مارتا ہے ایک شخص مارتا تھا پتا نہیں اب بھی ہوتی ہے یا نہیں اور اب تو ساری دنیا ٹھگ ہو گئی ہے الگ جگوں کی ضرورت ہی بھی رہی دوسرا کو اس بھاگ میں دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ سے مجھے آپ ریٹائر کر کے چھٹی دیجیے میں گھر بیٹھوں کہاں پر کیوں نہیں رہی تو آپ ادا کی ضرورت نہیں بات کی رہی لیکن ان کے ہاں یہ سیدھا تھا یہ دھرم تھا ان کا ٹھگوں کا بچہ جب جان لیتا تھا دوسرے ہی غلط ڈھونڈتا تھا تو اس کا ضمیر اس کو منامت نہیں کرتا تھا کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ ضمیر تو وہی تھا کہ جو بچپن سے اس کو سکھایا گیا سمجھایا گیا اس لیے وہ اس کی ملاوت نہیں کرتا تھا تو اسے یاد رکھیے کہ انسانی نقص کے اندر یہ ایک خصوصیت ہے اب یہ الفاظ میرے سن رکھی کہ جس چیز کو وہ برا سمجھتا ہے اس پر وہ ملاوت کرتا ہے اگر وہ زندہ ہے زمیر جس کو وہ برا سمجھتا ہے یہ نہیں کہ جس نیل کو زمین برا کہہ دیتا ہے وہ پھر واقعی بری ہوتی ہے جس نظام سرمایہ داری کے اندر دوسروں کی محنت کو ایکسپائر کرنا اس نظام والے جس, کو جس نظام کو جو صحیح سمجھتے ہیں تبھی ہی ان کو جسے کہتے ہیں کھڑکی کہ نہیں آتی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ مجھو اورتے ہیں وہ ان کا زمیر مدامت نہیں کرتا تو ضمیر کے مطابق یہ سن رکھیے کہ وہ ضمیر حق اور باطل کا بادل واقعہ فیصلہ نہیں کرتا جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اس کی تحریر کرتا ہے جس کے وہ باطل سمجھتا ہے تو وہ اس کی تردید کرتا ہے اس پر مدامت کرتا ہے وہ بھی جب تک زندہ رہتا ہے زندہ کے معنی یہ ہے کہ جب وہ عام ہو جاتا ہے جرم تو پھر وہ ہمارا من جاتا ہے خیر سا تک رہتا ہے جب تک وہ جس چیز کو برا سمجھے اس پہ وہ ٹوٹتا ہے اور اب آگے قرآن کی تعلیم کہ بچپن سے ہی بچے کو تعلیم یہ دو انوائرمنٹ یہ دو ماحول ایسا دو معاشرہ ایسا دو کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے برا کہا ہے وہ اسے برا سمجھے جیسے اس نے اچھا کہا ہے وہ اسے اچھا سمجھے اب اس کی ضمیر کی آواز سے یہ والوں یہ ہے وہ جس کے مسلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شیطان کا گھومتا گھماتا خیال بھی کبھی ان کے سامنے آ جاتا ہے نا تو وہ فوراً قانون خدا بندی کے اندر چھپر کو دے دیتے گھومتا گھماتا خیال بھی آ جائے تو اس لیے کہ وہاں تعلیم تربیت کروش ایسی ہوئی ہے کہ جو مطلق حق ہے اسے حق سمجھا ہے اس نے جو مطلق شر ہے باطل ہے اسے باطل سمجھا ہوا ہے کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ خیال نہ رہے بھول جائے صاف ہو نسلان ہو لا نسینا ہے وہ بات ارادہ وہ نہیں کرتا جانتے نہیں کرتا ہو سکتا ہے اسی کے لیے یہ کہا ہے ان شاء اللہ وہ نفسان سے کبھی ہو سکتا ہے کہ جو باطل جو تھی یا غلط جو تھی اسے غلط نہ سمجھا ہو اس وقت لیکن جو ہی وہ خیال آتا ہے یہ جسے عز باللہ شاید پانی کا دن کہتے ہیں نا ہمارے یہاں تو رسمی ہے تلاوٹ ہے قرآن کریم وہ تلاوت نہیں رسم اس سے پہلے یہ کچھ کہنا بھی رسم ورنہ یہ تافظ بڑی چیز ہے پھر بات آ گئی اور تحفظ جو آؤز جو ہے یہ چڑوں کے ہاں یہ مرغی کے بچے چھوٹے چھوٹے مرغی بھی ہوتی ہے اور وہ ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے وہ ادھر ادھر جانا اور ان کا چن رہے ہوتے ہیں چیل کے سایہ اگر کو آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بھاگ کے مرغی کے نیچے آ جاتے ان بچوں کا بھاگ کے مرغی کے طرح کے نیچے آ جانا یہ آؤ کہلاتا ہے بندہ ہے میں شہ اس چین کے خطرے سے میں خدا کے توامین کے پروں کے نیچے پناہ لیتا ہوں بھول کے بھی اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے آپ کو میں لوگوں پھر یہ کاؤل جو ہے پھر چلتا چلتا کہاں آ گیا یہ تعویز کا لفظ وہی سے ہی ہے اب آپ نے جو پناہ ڈھونڈی خطرات سے جو حضرت صاحب تھی اس ایک تعویذ کو گلے میں لٹکاتے تھے کیا یہ معاملہ بتائیں نہ خدا کے قانون نہ وہ تعبط نہ اس بلّہ نہ چان کے وہ تعویذ کا نفزیہ اس سے ہے جنہوں نے کہا کہاں پھر رہے گا تم ہم بتاتے ہیں یہ حفاظت کی ملے گی حفاظت کے لیے تعویز ٹالتی ہیں نا تو گلے میں نہیں ہوتے دیوار ساف نہ چلتے سارا کاری معبول ہو گیا چل دے. سر کے نام <laughs> <laughs> آگے چلے تعریف بھی آ گئے آؤ بندہ خدا تھا اس کے بعد حجر صاحب کے تعریف بھی آگے بڑا خوبصورت شیز بہد بہت کے جہاں آ گیا ہے دیوانے مکان سو جہاں آ گیا ہے دیوانے بہت بہت کے جہاں آ گئے میں نقش دبرما کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے کہا یہ ہے کہ بچے کی تعلیم کر دیے پرورش ماحول معاشرہ وہ ایسا کرو جیسے اب آج کی استعمال میں انکانشیس مائنڈ سیٹ ہیں اس کے نقشے غیر شعوری کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ یہ حق ہے یہ بادل ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ جائز ہے یا نہ ہے. اندر گا تو میرے ارادہ تو کبھی وہ کرے گا ہی نہیں یہ ہوگی ضمیر کی آواز خیر اگر کہیں بھول چوس سے تعویل سیاح سے بےخبری بے خیالی سے غوقت سے کبھی کوئی قدم بولت اٹھتا ہے اس میں سے فوراََ بات فراہم کرتا ہے وہ ڈھون ڈھاتے بھی خیال اگر اس کے سامنے آتا ہے تو فورن وہ ہے اس کی پیر جو اس کو ملامت کرتی ہے غلط ہو گیا پک وہ رکتا ہے پھر وہ خدا کے قانون میں پروں کے نیچے آتا ہے وہاں پناہ جاتا ہے وہی رک جاتا ہے زیادہ قدم نہیں چلتا غلط راستے کے اوپر قدم کے بعد فورم دوڑتا ہے یہ فوراً لوٹتا ہے اس کو طوبہ ہیں عربی زبان کے اندر اور پھر قرآن ہے نا یہ نقص نوامہ ہے جس نے اس کو روک دیا کیونکہ اس کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ صحیح ہے غلط تربیت سے تعلیم سے خدا کی دی ہوئی چیز کسی نے فیصلہ خود کرتے یہ نہیں مگر ماں باپ نے فیصلہ کرنا ہوتا تو ہندوؤں ہندو اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں عیسائی اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں ہم ہم اپنے بچوں کو وہی تعلیم دے رہے ہیں وہ نہیں بات مطلب خیر اور مطلق شر جو قرآن کا یا خدا کا بتایا ہوا ہے اس کی تعلیم تربیت دی جائے اور تعلیم و تربیت صرف پڑھانے لکھانے کی بات ہی نہیں ہے یہ تو جیسے سانس لیتا ہے انسان اس طرح سے یہ چیز آتی ہے خیالات انسان کی ہوتے معاشرے میں یہ خیالات عام ہوتے ہیں جب یہ ہو جائے کہ سب کیا کیا جائے گیا شروع بغیر نہیں ہر گھر میں یہ آواز آ رہی ہے بچہ سنے گا کی کہ, دی اس کو کہ کیا آپ نے یہ جھوٹ مرنا پھر وہ کہا کہ ہوئے رہا ہے اس کے بغیر ڈھونڈے مرنا ہے بچہ سن رہا ہے اس کا ضمیر مرتب ہو رہا ہے بنا رہے ہیں آپ اس کے ذریعے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ کو یہ کرتی ہیں کہ یہ غلط کو غلط کہے کیسے کہے جسے تم نے سے ہی کہا تھا وہ اسے صحیح کہہ رہا ہے تم نے ہر قسم کے فریم کو ہر قسم کے کو, ہر قسم کی مین کو یہ جائز قرار دیا تھا وہ اسے جائز سمجھ رہا اب اس کا زمین تو ملامت نہیں کرے گا عزیز عالمان یہ لفظ لگ لوگوں کی بات ہے تو میرا خیال ہے آپ نے سمجھ یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایک غلط چیز ہے کہ ضمیر کی آواز انسان کو صحیح بات بتاتی ہے نہیں زمیر کے اندر واقع ایسی چیز نہیں ہے وہ زمین بنائی جاتی ہے معاشرہ ضمیر بناتا ہے تعلیم بناتی ہے تربیت بناتی ہے ماں باپ بناتے ہیں نصیحت سے کم بنتی ہے یہ جو حوال اور کام ہوتے ہیں ان سے یہ بنتی ہے زمین اب یہ آپ نے دیکھی کہ نب سے کی اہمیت دکھنی ہے جہاں زمین کا غلط تصور انسان کو کبھی برائی سے روک نہیں سکتا وہ تو ہمارا ہی بن جاتی ہے باما جیسی ہم کہتے ہیں وہ تو وہاں اگر وہ زمین مرتب کی ہوئی ہو ان بنیادوں کے اوپر جو خدا نے کا دن ہے تو وہ پھر زمیر ایسے وقت میں جو و نسیان سے قدم غلط اٹھتا ہے اس میں وہ روک دیتی دل ارادہ کو مومن قدم اٹھاتا ہی نہیں و نسیان سے ہی اٹھتا ہے اس کا اور وہاں وہ نسیان دماما جو ہے وہ روک دیتی ہے کہ غلط قدم ہوتی اور وہ روکتا ہے لوٹتا پھر اس چوراہے پہ پہنچتا ہے جہاں سے اس نے غلط قدم اٹھایا تھا غلط راست کا اختیار کیا تھا یہ توبہ ہے میں نے کہا کرتا ہوں کہ یہ ابھی تک منفی ہے یہ نیگیٹو ہے جو غلطی کی تھی صرف اس کا ازارا ہوا ہے صحیح راستہ بھی نہیں آیا اس کے بعد اس چوراہے جب وہ اس راستے پہ قدم رکھے گا جو اس کی منظر کی طرف جاتا ہے یہ ہم نے ہوگا اسی لیے قرآن نے توبہ اور امداد دونوں اکٹھے آئے ہیں ضمیر نے یہ کیا کہ یہاں تک وہ لیا اب اس کی تعلیم قرآن کے کے اس کے سامنے وہ بتاتی ہیں کہ صراط سے کیا ہے اس طرف جب گام ہو گیا یہ تو آپ صحیح راستے پر چل پڑ یہ ہے ابھی جی پروسیس یہ ہے سلیق عمل قرآن شروع سے صحیح اور غلط حق اور باطل جائز اور مجائز خیر و شر کے امتیاز کا ان میں سے ایک کو چھوڑنے کا اور دوسرا اختیار کرنے کا اسی لیے اس کو قرآن نے شہادت میں پیش کیا ہے یہ بڑی چیز ہے نفس سے. لیکن تل. اگر وہی چیز ہے کہ ہم نے اس نفس کی ترتیبی غلط انداز میں کی ہے تو سب سے بڑی چیز بھی یہی ہے انسان مطمئن ہو جاتا ہے ضمیر کی آواز سے اندر کی آواز سے حالانکہ وہ بادل کی آواز ہوتی یہ بات وہ تو جو انکار ان کا تھا وہ پیچھے سے چہرہ آ رہا ہے میں اب یہ چہرہ آ رہا ہوں نا کہ بنیاد دین کی قانون مقافات عمل پر کا ہر کام ہتھا سے ہر ارادہ ہر خواہش ہر آرزو وہ ناتمانی کیوں نہ ہو دل میں خواہشہ پیدا ہونا بھی ایک نتیجہ مرتب کرتا غلط غلط نتیجہ صحیح صحیح نتیجہ غلط اور صحیح جسے خدا نے غلط اور سے ہی کرا دیا ہر عمل یہ نتیجہ پیدا کرتا ہے اس کے نتائج اس زندگی کے اندر سامنے آ گئے کیونکہ اس اور اس زندگی کا فرق ہمارا پیدا کیا ہوا ہے زندگی جو روان روانس رواں وہ یہ تو چلتی ہوئی ندی ہے یہ اور وہ کی کوئی بات نہ سمجھو پہلے وہ اس دیوار سے باہر تھی اس کے بعد دیوار کے نیچے سے اندر آنے اب آپ دیوار کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی نتائج جو ہے انسان کے امال کے اور امال میں, میں میں نے کے خیالات اور ارادے بھی آتے ہیں ان کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے انسان اچھے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ غلط ہیں تو برا نتیجہ اب وہ نتیجہ یہاں بھی مرتب ہوتا ہے ہم یہ بھی نہیں کرتا بلکہ آگے چل کے میں اردھر ہوں اقرام نے کہا ہے وہ جنت اور جہنم تو انسان کے اندر کا نف یہاں سے لے کے اپنے ساتھ جاتا ہے قرآن نے کہا اب یہاں مستدر ہوتا ہے وہاں نارض ہو جاتا ہے یعنی یہاں چھپا ہوا ہوتا ہے ہوتا ہے اور دوسرے انسان میں قرآن کے تم نے اب بھی دیکھ رہی ہے تم نہیں اسے دیکھ رہے ہیں یہ ہے کی تو اس کے لیے قرآن نے سمجھایا جو تو اسی کے ان کر کے نہیں تھا کہ مر برمرا گیا اس کی وڈیا جسم خال بال ختم ہو گیا اور کچھ باقی نہیں رہا ان سے بھی یہ کہا کہ جس خدا نے تم نے نتنگ میٹ سے جسے کہا ہے وہاں سے جس نے پیدا کیا ہے وہ اس سے فائدہ دوبارہ پیدا کر دیں بڑی عمدہ اب تک کا علم اور اس کے بعد بھی ایسا نظر آئے گا کہ انسان کا انتہائی علم بھی یہ نہیں بتا سکے گا جسے ادم کہتے ہیں اس کے معنی یہ نتنگ میتھ وین میں نہیں ہمارے یہاں سکتا نسنگ میتھ کا کچھ نہ ہو اور شاید پیدا ہو جائے یہ جو ہمارے ہم ہاں کی دنیا ہے ماسوس آنند اس میں اس کو ہو رہے جس سے آگے کچھ بات بنے خوبصورت مند بات ہے نام ہو تو اس کو ہم سم لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ بھائی کیا لا ہو تو اس کو ہم سمجھے لگا عدالت بھی ایک تعلق ہوتا ہے بڑے نتھ سے بھی نہیں کر سکتا بڑا آج بھی سائنٹسٹ بڑے سے بڑا اس مقام پہ آ کے کھڑا ہو کے مجبور ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے وہاں کا تو ملاتا ملا جاتا ہے اس سے یہ بڑا اس سے یہ بڑا اس سے یہ بنا آکسیجن اور ہائڈروجن کے دو خطروں کے پانی کا ایک خطرہ بن گیا یہ آکسیجن کیسے بن گیا آگے پھر وہ اور ایک کسان گدا گرانے والا دونوں ایک مکان پہ ہوتی ہے نہ وہ بتا سکتا ہے نہ یہ بتا سکتا ہے دلیل یہ ہے قرآن میں بڑے سے بڑے عالم کے لیے سائنٹسٹ کے لیے کہ تم یہ بتاؤ کہ نسنگ سے ڈین کیسے بن گیا تم یہی زیادہ سے زیادہ کہو گے یہ جو جس میں انسانی جس طرح سے سمودہ ہو گیا ادسر ہو گیا کچھ نہ کچھ تو پھر بھی باقی ہے <تصفح> راک ہی صحیح کہتے ہیں کہ ہڈیاں پہ کھا گئی یہی صحیح کیڑے کھا گئے کیڑوں کے اندر تو چلی گئی تو کچھ تو ہے اور تم کچھ مقام پہ کھڑے ہو جاؤ یہ کہتے ہو کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا کچھ تو جو کچھ نہیں سے کچھ کر دینے والا ہے وہ اس سے بنا نہیں سکتا بڑی وہ تو حالتوں کے معنی ہوتا ہے تو جو تینے معلوم ہوں ان کو نئی نئی ترتیب سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرتے چلے جانا بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے تخلیق جو ہم کریشن کہتے ہیں وہ جو عالمی امر ہے نا اس میں ہے کہ کچھ نہ ہو ہوئے پورا وہ کون وہ یہ نہیں کر سکتا اور اگر نظام کے معنی ہڈیاں نہیں لینا اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں نیم سے وہ بڑی مضبوط سخت ہے جس کے اوپر کوئی عمارت اٹھتی ہے بنیاد کا پتھر وہ ہو جاتا ہے ان کے ہاں زمیندار کے حل کے نیچے وہ بہت سخت لکڑی اس کے اندر وہ لوہے کا پھادا ہوتا تھا یہ کہ یہ زیاں کے ساتھ آنے والی بات میں رہا ہوں نہیں بنیادی چیز جو ہے تو کہا کہ کیا تم سمجھتی کہ جس چیز پہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے تم اوپر کی عمارت کو دیکھ کے کہتے ہو کہ یہ تو ختم ہو گئی وہ بنیاد جو ہے وہ تو ہم نے نتنگ لگ کے پیدا کی تھی وہ ہے ہمارے پاس موجود اس کے پھر عمارت استعمال ہو سکتی ہے یہ ہے پلی جو ہے سورحل قیامت کی ہم تیسری آیت کرتی آ جائے میں سمجھتا ہوں کچھ شام کی باتیں ہو گئی دو اعلان اور یہ ہے یہ وقت سے متعلق آپ سکاضہ آتا ہے آپ لگا کہ موسم کے اعتبار سے بدن کرتے ہیں